ما مالية میرا مال میرے کسی کام نہ آیا جہنمی اپنی حسرت و نامرادی کا مزید اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ میرا مال آج مجھے عذاب الٰہی سے بچا نہ سکا اور میری بادشاہی لشکر آلات حرب اور میری قوت اور میرا جبروت میرے کچھ بھی کام نہ آیا سب معدوم ہو گئے اور حزن و ملال اور درد و علم کے سوا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا